صاحب کتاب حافظ ابن حجرانی رحمہ اللہ کی سوانح حیات اور مختصر طور پر ان کے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں اور پھر انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر مقدمہ لکھا تھا اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا آج میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پڑھ کر کے اس کا ترجمہ سن کر کے حدیث کے سلسلے میں جو اہم اصطلاحات اور اہم معلومات ہیں آہ. اہم آہ. آئیڈیولوجی ہے مصطلح کو کیا کہتے ہیں انگلش میں آئیڈیولوجی بولتے ہیں اصطلاح جیسے کوئی ایک رول سمجھ لیجیے حدیث, حدیث کے رولز جو ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے کیونکہ یہ کتاب جو اردو میں آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ دیکھیے ایک آ, بہت اچھا مختصر طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ٹیبل بنا کر کے دیا گیا ہے ایک معلومات دی گئی ہے اور اسی کی تشریح اور اسی کی وضاحت اگلے صفحے میں 25 سے لے کر کے تقریباً ٹوینٹی نائن تک یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اسی طرح سے 31 تک جو ہے سفا اکتیس تک حدیث کی کچھ اہم کتابوں کے کی تعریف اور حدیث کے کچھ اہم کتابوں کے اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہے تو سب سے پہلے چلیں سفا نمبر اس کتاب کے اردو میں کتاب و تہارا کھولیں آپ لوگ حدیث کی ابتدا کر لیں اس کے بعد پھر اصطلاحات میں دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جی پیج نمبر 39 49 نمبر پیج پہ چلیے شکیل صاحب کتاب تہارا پڑھ کر کے باب المیاں پھر حدیث پڑھیے ادھر آ جائیے حدیث جو عربی میں لکھی ہیں زبر زیر سب لگا ہوا ہے اس کو آپ لوگ جو ہے پڑھ کر کے آئے انشاءاللہ کچھ ایک دو لوگوں کو مقرر کر دیں گے تاکہ جو ہے پڑھ لیا کریں پڑھنے کی پریکٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ باب المیا کتاب ال اوپر پڑھی کتاب ال متعلق احکام و مسائل باب المیا پہلی حدیث صلی اللہ فی البری مائتت اور دوسری حدیث بھی آگے پڑھ لیجیے دوسری حدیث صفا فورٹی ون پہ ہے صفا فورٹی ون ابھی ابھی سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء الما تہوری سب شعیے دیکھیے اس کتاب کی ابتدا حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ جن کی پیدائش سات سو تہتر ہجری میں ہوئی اور وفات آٹھ سو باون ہجری میں ہوئی اپنی کتاب کی ابتدا کتاب التحار سے کرتے ہیں کتاب آپ کو معلوم ہے کہ کتاب کس چیز کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک لفظ لغوی طور پر بتاتا چلوں کہ کتاب کا معنی ہوتا ہے کتب اکتبوں سے جمع کرنا اکٹھا کرنا تو چونکہ جس فن پر کتاب لکھی جاتی ہے اس کے سلسلے میں معلومات کتاب کے اندر جمع کر دی جاتی ہیں لکھ دی جاتی ہیں اس لیے اس چیز کو اس مجموعے کو کتاب کہتے ہیں کتاب کی اتا کتاب تہارا سے کی گئی تہارت کا مطلب کیا ہے پاکی حاصل کرنا پاکی حاصل کرنا نجاست کو دور کرنے کے لیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا یا مٹی کا استعمال کرنا اسی کو کہتے ہیں تہارت اب یہ لفظ جو ہے تہارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عام طور سے کسی کو ٹائلٹ وغیرہ جانا ہو تو بھائی تہارت کرنے حاصل کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا لفظ ہے کہ ہاں بھائی بجائے اس کے کہ کھلے کھلا ہوا کوئی لفظ استعمال کیا جائے بہتر ہے کہ ہاں یہ اس لفظ کا استعمال کیا جائے اور آدمی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو تہارت حاصل کرتا ہی ہے یہ لفظ جو ہے پہار اس لفظ سے بہت سارے الفاظ آپ جانتے ہوں گے یا بہت سارے الفاظ آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا تاہر طاہر سنا ہے کہ نہیں تاہر مانے پاک جو ہوتا ہے اس کو طاہر کہتے ہیں ایک لفظ اسی سے آتا ہے متار پاک کرنے والا ایک لفظ اور آتا ہے جسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا تو متان کہ اللہ تبارک مطالعہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تہارت تہارت اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو یہ الفاظ ہیں جو مشہور ہیں تہارت پاہر متاحر ہاں پہ پہور بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکی کے معنی میں ایک دعا ہے کسی بیمار سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے لابا لابا سہور ان شاء اللہ ہاں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہاں اس سے گناہوں کی پاکی اور صفائی ہو جائے گی تہور تو یہ سب الفاظ ہیں تہارت تاہر متا ہاں یہ لفظ تاہ سے بنا ہوا ہے تاہ کا جہاں پر آپ دیکھیں ہا را یہ اصل ہے گویا کی جہاں پر آپ پا ہا راہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ وہاں پر پاکی اور سفائی کے معنی میں کوئی لفظ آیا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں باب میاں باب مانے کیا ہوتا ہے عام طور سے جو بولا جاتا ہے دروازہ اور کتابوں میں باب کس کو کہتے ہیں چیپٹر کو کہتے ہیں جس گویا کہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہوتی ہے باب کا باپ کی باپ کا ایک عنوان ہوتا ہے اس میں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تو اسی کو باب کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے ابواب اس کی جمع کیا آتی ہے ابواب یعنی دروازے المیاہ میاہ مانے کیا ہوتا ہے ماں مانے کیا ہوتا ہے پانی ما, ماں مانے کیا ہوتا ہے پانی یہاں بگڑی ہوئی اردو میں مویا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مویا بولتے ہیں اسی ماں کی جمع کیا ہے میا وہ چونکہ ایک پانی کی بات نہیں ہوگی اس میں بھائی پانی کئی طرح کے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں پانی جلدی بتائیے آپ لوگ جی جی دریا کا پانی سمندر کا پانی بارش کا پانی کنویں کا پانی ہاں اس طرح کے نہر کا پانی جھیل کا پانی بہت سارے پانی ہوتے اس لیے یہاں پر جمع کا سیگا لے آئے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں ماں واحد ہے اور میاں اس کی جمع ہے ماں سنگولر ہے اور میاں پلورل ہے اسی کے بارے میں اس میں بیان کیا جائے گا دیکھیں یہاں پر پہلی حدیث انہوں نے حدیث کے مشہور راوی صحابی رسول سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ابتدا کی جا رہی ہے اور راوی حدیث ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سی وضاحت پانچ لائنوں میں آپ کے اردو والی کتاب میں فورٹی ون پر دی گئی ہے جہاں لکھا ہوا ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل قدر صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث احادیث نبویہ ہم تک پہنچی ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ یا عبدالرحمن ہے ان کے والد کا نام عبدالرحمن ابن سخر ہے ان کے والد کا نام سخر کہا جاتا ہے یہ, یہ یمن کے رہنے والے تھے اور خیبر کے موقع پر سن چھ ہجری میں آپ مشرب اسلام ہوئے اور اس وقت سے لے کر کے وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں چمٹے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل لگے رہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزر میں چھوڑا نہ سفر میں چھوڑا ہزر میں موجود رہنا جہاں اپنے قیام گاہ پہ رہنا سفر سفر پہ کہیں بھی نہیں چھوڑا بلکہ اپنے معاش اور اپنے کھانے پینے کے بارے میں بھی ان کو فکر نہیں رہا کرتی تھی یہی اسی مشین میں آپ نے سنا کہ کئی بار جو ان کو خشی آ جایا کرتی تھی لوگ نہیں سمجھتے تھے لیکن بتاتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے شدت بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور مقام کو بلند فرمائے اٹھہتر سال کی عمر پائی اور سن ففٹی نائن میں یعنی انسٹھ ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور بقی الغرقد میں یعنی جو جنت البقی کے نام سے مشہور ہے مدینہ کے قبرستان میں آپ دفن کیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں مفتی کا کے فرائض انجام دیا کرتے تھے اور مروان کی جانب سے مدینہ کے گورنر بھی رہے ان سے کم و بیش پانچ ہزار تین سو چوراسی مروی ہیں اور ان سے حدیث بیان کرنے والوں کی تعداد آٹھ سو سے زائد ہے یہ صحابی رسول اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مختصر سی معلومات آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے مستشرق سنا ہے آپ لوگوں نے مستشرق ان یہود و نسارا کو کہتے ہیں جو ان کو کیا کہا جاتا ہے اہل مغرب کہا جاتا ہے ہاں یہود و نسارا یورپ اور امریکہ والوں کو مغرب والے کہا جاتا ہے اور ان, ان کے بعد ادھر کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے مشرق والے ہاں پرونے وستا کہا جاتا ہے یہ کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے نا تو ادھر کے علم کو حاصل کرنے والوں کو اور بالخصوص یہود و نصارہ جو اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں قرآن کا حاصل کرتے ہیں حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں حدیث کے جتنے بھی فنون ہیں ان کا جو علم حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے میم سین تا شین را، را اور تاح مستشرق اس کی جمع مستشرقین آتی ہے تو باقاعدہ ان لوگوں کے مدرسے ہیں جن میں اسی طرح سے پڑھائی ہوتی ہے یہودیوں اور نسارا کے باقاعدہ مدرسے ہیں جن میں اسی طرح سے اسلامی علوم کی قرآن حدیث کی پڑھائی ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے یہاں ہم مسلمانوں کے یہاں اب عربی مدارس میں دینی تعلیم ہوتی ہے وہ لوگ ہمارے علم کو حاصل کر کے کہیں, کہیں بہت سارے ملکوں میں پھیل جاتے ہیں کہیں معدین بن جاتے ہیں کہیں امام بن جاتے ہیں اور یہ یہود و نصارہ کے لیے اندرونی طور پر کام کرتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو تو مستشرقین نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں پر سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہو کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہے یعنی ٹارگٹ بنایا ہے کہ ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شخصیت کو آپ کی ذات کو جو ہے کیا کر دیا جائے مسلمانوں کے ہا مشکوک بنا دیا جائے ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے کیسے کہتے ہیں کہ ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سن چھ ہجری میں خیبر کے موقع سے مسلمان ہوئے اور دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی چار سال میں ابو ہریرا نے اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد کر لیں کیسے روایت کرتے ہیں جبکہ اتنی حدیثیں ابو بکرضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے رحمان علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نہیں ہے اسی طرح سے, سے مروی نہیں ہے رضی اللہ اسی طرح سے اور دیگر صحابہ سے, اشرے سے اتنی حدیثیں نہیں مروی ہیں ابو ہریرا سے کیسے مروی ہے تو کیا کہا کہ ابو ہریرا اللہ ذالک اپنی طرف سے حدیث گڑھ کر کے بنا بنا کر کے لوگوں کے ہاں پیش کرتے تھے محدثین نے اس کا بہت اچھی طرح سے جواب دیا ہے اور بعض بعض ان لوگوں نے بھی ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں پر کیچڑ اچھالا ہے اور ان کی شخصیت کو بھی مدروح کیا ہے جن گمراہ فرقوں کے خلاف ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث آتی جن کے مسلک منہت کے خلاف ابو حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو حریر حدیث کہاں ہاں سے جو ہے ملی تو اس پر باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کا جواب بھی لوگوں نے دیا اور بھی آپ لوگ پڑھے ہوتے تو آپ کو بتاتا التنکیل دمافی ہاں کتاب کا نام ہے جس کو کیا کہتے ہیں عبد الرحمان المعلمی یمن کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے تصنیف کیا بہرحال اس کا مختصر صاحب سا کے سامنے پیش کریں گے تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی حدیث امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی یہاں پر ان ابھی ہو رہے اللہ ان ایک لفظ یہاں پر آیا ہے ردیا ردیا ریا رضیا کے مطلب کیا ہوا راضی ہو یا راضی ہوا یہ لفظ جہاں بھی آپ کو ملے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے راضی فلاں آدمی راضی ہیں کہ نہیں فلاں صاحب راضی ہیں کہ نہیں صاحب ہیں والی صاحب راضی ہیں کہ نہیں ہاں اللہ اس کے رسول کی رضا اس میں ہے لفظ رضا بھی استعمال ہوتا ہے راضی بھی استعمال ہوتا ہے مرضی بھی استعمال ہوتا ہے یہ سب الفاظ آپ لوگ یاد رکھیں راضی رضا مرضی ہاں اور اسی طرح سے رضا راضی مرضی اور رضیہ اسی طرح سے قرآن میں اس آئے گا ہاں یا ردیا بھی آتا ہے رضیہ یا رضا بھی آتا ہے یرا یا لگا کر کے را یا, علی... یا کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں شروع میں اب یہ حدیث کی وہ کیا کہتے ہیں عربی لینگویج کی بات ہے, کہ فیلے... یہ فیلے ماضی ہے وہ مظاہرے ہے بعد میں آپ کو کچھ تھوڑا سا پڑھائیں گے تو بتائیں گے تو ردیا آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے راضی ہونا اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے آلا، آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تالا کا لفظ بھی گرچہ قالا اردو میں نہیں استعمال ہوتا لیکن اس کی اصل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اردو میں کیا قول قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں فلاں کا قول ہے قول کا مطلب کیا کہنا کالا یا کولو مانے کہنا ہوتا ہے اور اس لفظ کی بھی بہت سارے مشتقات جو ہے عربی میں اردو میں مستعمل ہے شکیل بھائی آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں نہیں میں اس کا قائل نہیں ہر کس قائل نہیں قائل کا لفظ کیا ہے قائل مانی کہنے والا میں اس کا کہنے والا نہیں ہوں یہ بڑا اچھا بہترین مقولہ ہے ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے یہ کس سے لفظ بنا ہوا ہے قول سے بنا ہوا ہے کالا سے کالا سے قول سے بنا ہوا ہے تو کتنے لفظ آ گئے کا گیا اور اسی طرح سے قائل آ گیا مکولہ گیا اور آ? منقول ہے یہ بات لیکن وہ دوسری دوسری بات ہے نون کاف لام اس کی اصل ہے نون کاف لام سے منقول ہے تو یہ سارے الفاظ جہاں بھی آپ کو ملیں ایک لفظ عربی میں بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں بہت استعمال ہوا پل پل پل کا مطلب کیا یعنی کیانے کے معنی میں ہے سیگا جو ہوتا ہے پل کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے پل کا مطلب کہو آ? یا پولو وہ کہتا ہے تو کالا کا مطلب ہوتا ہے فرمایا کہا یقل اللہ عز و جل اللہ فرماتا ہے تو قا... آپ اردو میں بھی سنتے ہیں کہ یہاں سے دعوی سینٹر اسلامک دعوی سینٹر سے قال اللہ اور قال رسول کی صدایں گونجتی ہیں ہاں آپ نے سنا ہے نا ہمارے مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے خطبوں میں ہماری تقریروں میں قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے کیا مطلب اللہ کی بات ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو کالا کا مطلب سمجھ میں آ گیا دیہاتی چھوٹا سا چٹکلا ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ہاں فریش ہو جائے کسی عالم دین سے کوئی ہاں کسی نے حدیث کو پڑھتے ہوئے سنا بار بار وہ پڑھتے تھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی مولانا صاحب کے پاس پہنچا کا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا کالا کہتے ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے تھے ہاں کالا اور کالا میں کتنا فرق ہے تو بہرحال یہ قول کا جو لفظ ہے یہ کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ حدیث سمجھنے کے ہاں ان تبارک و تعالیٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پہور والحل وتو وہ یعنی اس کا پانی پاک ہے ول ہلو میں اور اس کا مردار حلال ہے اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو مختصر سے مختصر بنائیں اس کتاب کو شاٹ میں لکھیں کہ مقصد کیا ہو سامنے آ جائے اصل میں یہ حدیث جو ہے ایک سائل کے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ہے حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بناتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا <تصفح> رسول اللہ ان نان قبول بہرا نا کلیلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کا تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں اب اگر ہم پانی سے وضو کر لیتے ہیں تو پھر ہم پیاسوں مر جائیں گے سمندر کا پانی نہیں پی سکتے ہیں افا نتا و کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں سوال ان کا یہ تھا صحابی کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی وضاحت کے لیے معلومات کے لیے کہ سمندر کا پانی عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے زمین کے پانیوں سے خشکی کے پانیوں سے سمندر کا پانی مختلف ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ہاں نمکین آ آ آ اس کے اندر جو ہے وہ نمکین پانی ہوتا ہے کھارا پانی ہوتا ہے تو کیا ہم وضو اس سے کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کلیریشن کے لیے وضاحت کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یہ کیسا ہوا ہے ہوا مانے تو وہ ہوتا ہے وہ قل ہو اللہ قل اللہ نہیں ہے کیا ہے قل ہو اللہ عربی کی تعبیر ہے یہ اس کو ضمیر شان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زمیر ہوا یہ زمیر ہے آپ لوگ عربی کے انگلش uh, کا گرامر بتائیے گا اس کو کیا بولتے ہیں پروناؤن پروناؤن تو ہوا یہ کیا ہے ایسے استعمال کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے یا شان کو بیان کرنے کے لیے وہ یعنی اشارہ کدھر ہے باہر کی طرف ہوا پہور پہور کی کیا ہے کا پانی پہور ہے پاک ہے پاک کرنے والا ہے تہور تاکہ فتح کے ساتھ تا پر کیا ہے پہور نہیں ہے یہ پہور ہے کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اصل میں تاہر سے یہ ایک الگ ایک ڈگری بنائی گئی ہے عربی زبان میں ہاں کے وزن پر ہاں جس کا مطلب ہوتا ہے تاہر کرنے پاک ہی نہیں ہے بلکہ پاک کرنے والا بھی ہے تو کیا فرمایا وہ پہور ما اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اس کے پانی کو آپ نجاست کو صاف کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے سائل کو سوال سائل کے سوال کا تو جواب دیا ہی ایک اور مزید فائدے کی بات بتا دی تاکہ بعد میں سوال سائل پھر وہ سوال بھی نہ کر بیٹھے کیا فرمایا آگے الحلو میں اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے یعنی یعنی پانی کی پانی کے وہ جانور پانی کے پانی میں رہنے والے وہ جانور جو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے ہیں اگر وہ پانی میں مرے ہوئے بھی ملے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے حلال ہے بالخصوص بعض علماء نے اس سے مچھلی کو مراد لیا ہے لیکن صرف مچھلی مراد نہیں ہے اس سے ائمہ نے یہ مراد لیا ہے کہ پانی کے وہ جانور جو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہ وہ جانور زمین کے ان جانوروں کے مشابہ نہ ہوں جو جانور کے زمین میں حرام ہے جیسے کتا ہے خنزیر ہے اس طرح کے جانور کیونکہ پانی میں بھی اس طرح کے بہت سارے جانور رہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ نہیں سب جو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے ہیں باہر تو ان جانوروں کا کھانا حلال ہے بہرحال زیادہ سے زیادہ ہم کیا کھاتے ہیں مچھلی کیکڑا اور بس جھینگا مچھلی یہی سب کھاتے ہیں جی جی جی اور کیکڑا اس میں یہاں پر سوال کیا ہے یہاں پر جواب کیا ہے کہ کیکڑا مہتے کے بارے میں سوال ہے کہ وہ جانور جو باہر زندہ نہیں رہتے اگر زندہ مل جائے تو کوئی بات نہیں ہے مرنا شرط نہیں ہے مرنا شرط مشلی زندہ, زندہ پکڑ لیجیے آپ جی تو ان جانوروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو جانور باہر آ کر کے ہاں نہیں زندہ رہتے ہاں ارے تھوڑی دیر تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن باہر ان کی زندگی نہیں ہو سکتی باہر وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس لیے وہ جانور براد ہیں اب دیکھیے یہاں پر ایک حدیث ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں آپ کو پڑھایا گیا تھا پچھلے درسے میں کہ جب امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کچھ اپنی ایک خاص اصطلاح کی مقرر کی ہے کہ اخرجہ الجماع سب لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا اخرج الستہ چھ لوگوں نے اس کو نقل کیا اخرج الربا چار لوگوں نے ذکر کیا تو اس سے مراد کون لوگ ہیں اخرجہ الاربا سے کون لوگ مراد ہیں آخر کے چار لوگ مراد ہیں یعنی امام احمد بن حنبل اور صحیح بمام بخاری امام مسلم کے علاوہ باقی چار لوگ مراد ہیں یعنی کہ یہ کتاب جو ہے اور باقی اور ابن ابی شیبا نے نقل کیا اور اسی، او، او، او، مصنف ابن ابی شیبا کی کتاب ہے اس میں کیا کہا, کہا؟ اخراجہ ہو. اس کتاب کی اس حدیث کی تخریج کی ہے تخریج کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے لکھا ہے لوگوں نے چار مشہور اصحاب سنن نے اور ابن و ابی شہبا نے ایک امام ہے ہاں ابن ابی شیبا ہاں ان کا غالباً نام جو ہے ہاں محمد ابن شیبہ یا احمد ابن ابی شیبہ ہے بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے مصنف کون سی کتاب ہے مصنف ان کی ایک کتاب ہے اور اسی مصنف کا یہ لفظ ہے واللفظ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں حدیث کا معنی اور مفہوم صحیح سنن ترمیزی میں بھی پایا جاتا ہے ابودعود میں بھی اور نسائی میں بھی ابن ماجہ میں بھی لیکن یہ لفظ ہو بہ جیسے یہ لفظ ہے کہ کس کتاب میں پایا جاتا ہے چاروں میں سے کیونکہ الفاظ کا تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے کسی راوی نے کسی لفظے سے بیان کیا حدیث کسی راوی نے کسی لفظے سے حدیث بیان کیا تو یہ نقل کرنے والے کی یہ امانت داری ہے کہ وہ نقل کر دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے ہیں کوئی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں پائی جاتی ہے لیکن نقل کرنے والا کہاں سے نقل کرتا ہے صحیح مسلم سے نقل کرتا ہے تو کیا کہہ کہ دیتا ہے ون لفظ الفاظ اس کے جو ہیں وہ امام مسلم کی کتاب صحیح کے صحیح کے یہ الفاظ ہے بخاری میں کچھ الفاظ مختلف ہو سکتے کہہ رہے ہیں ٹھیک آگے کہیں وسحو ابن و ایک محدث ہے ہاں محمد ابن خزیمہ ان کی کتاب ہے صحیح صحیح ابن خزیمہ کے نام سے مشہور ہے اسی طرح سے یعنی انہوں نے کہا کہ ابن ابن خزما نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اگر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ پوری امت نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پائی جانے والی حدیث کیا ہے صحیح ہے لیکن اگر ان کے علاوہ کسی اور کتاب کی کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پر کسی محدث کا یا صاحب کتاب کا حکم نقل کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہاں فلا امام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے صحیح کہا ہے احمد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو امام اور کے اندر نقل کیا ہے امام شاقی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسنت کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے یہ حدیث متن کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے معلوم کیا ہوا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا ایک تو یہ کہ حدیث کا درجہ صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ, کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے آدمی اس سے لجاس صاف کر سکتا ہے وضو کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے پاکی حاصل کر سکتا ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ سمندر کے اندر سمندر کے وہ جانور حلال ہیں ہاں وہ مرے ہوئے ملے جو جانور کے پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے یہ بات معلوم ہوئی اور پھر صحابی رسول حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سوانح حیات ہم کو معلوم ہوئی مختصر سی بات معلوم ہوئی آج پہلی حدیث ہم پڑھیں گے اور پھر لوٹتے ہیں اس کی صفحے کی طرف صفحہ چوبیس کی طرف حدیث کی اصطلاح ایک ایک دو دو کر کے تھوڑی تھوڑی سمجھتے چلیں گے ٹھیک ہے نا دیکھیے اس طرف آپ کے داہنے طرف ٹوینٹی پر اردو والے میں کیا بنایا گیا ہے کچھ لکیریں اور کچھ ٹیبل ٹائپ کا کچھ بنایا گیا ہے جس میں حدیف کے سلسلے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں جی پرانی والی میں نہیں ہے پرانی والی میں نہیں ہے تو نئی والے جو ہے اس کو فوٹو کاپی کر کے اگلی کلاس میں لے کر کے آئے کون ذمہ داری لیتے ہیں ارے سب ساری ذمہ داری نسر اللہ صاحب ہی کو دے دیں گے بیچارے کوئی چلیے الحاظ بھائی چلیے ٹھیک ہے نظرالدین صاحب اس کی فوٹو کاپی کر کے اگلی بار جو ہے کاپی لے آئیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے ٹھیک ہے سامنے سامنے لڈائن پہ جو ہے لڈائن جو ہے دکان ہے اس کے پاس سے کتاب ان کے پاس سے کتاب لے کر کے چلے جائیے اور آج ہی کرا لیجیے مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے دیکھیے حدیث کی اقسام حدیث کی قسمیں اب کیا ذکر کیا ہے دیکھیے قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث شمائل نبی آج ان چار چیزوں پر بات ہو باتیں ہوں گی اور اسی پر در سے ہمارا انشاءاللہ شاء اللہ ختم ہوگا اس طرف دیکھیے اب اس پیج پر دیکھ لیجئے دوسرے والے پیج پر اصطلاحات محدثین محدثین نے جو رولس بنائے ہیں حدیثوں کے سلسلے میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں صحیح ضعیف کے اعتبار سے مختلف اعتبار سے جو انہوں نے رول سے بنائے ہیں اور ایک معلومات دی ہے ان کی ایک ایک تعریف بتائی ہے جیسے کہتے ہیں سب سے پہلے حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث کی تعریف آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ کے فیل یعنی جو آپ نے کیا اور آپ کی تقریر یعنی کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو خاموشی اختیار کی یہ اسی کو کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں ایک چیز اور اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عادات اطوار اور کیا کہتے ہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی صفات خوبیاں وغیرہ ان کے بیان کو بھی یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی کیا کہتے ہیں حدیث کہا جاتا ہے شمائل محمدی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے ہا? خوبیاں شمال اچھائیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو سیرت کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل آپ کی تقریر اور آپ کے آپ کی سیرت کو حدیث کہا جاتا ہے حدیث کی بنیادی اس اچھا حدیث کا ایک دوسرا نام دو نام اور ہیں حدیت کے کہیں کہ, کہیں اس کا نام خبر آتا ہے اور کہیں ہاں اس کا نام جو ہے اثر آتا ہے خبر ہا, خبر جب کہیں گے جب خبر کا لفظ ہوگا یا اثر کا لفظ ہوگا تو عموماً جو ہے ہا, اس کی تھوڑی سی اضافت ہوتی ہے ہا, اضافت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے हाँ? تو اس کے ساتھ اور لیکن لفظ حدیث اور لفظ سنت یہ دونوں مطلق طور پر خالی استعمال کیے جاتے ہیں عام طور سے اور یہ دونوں بھی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن عام طور سے جو ہے ان کی اضافت ہوتی ہے تب زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی خبر ہو صحابہ کی خبروں کو صحابہ کے آتھار کو بھی آتار صحابہ کہا جاتا ہے آتار صحابہ اخبار صحابہ ہاں کہا جاتا ہے حدیث کی بنیادی قسمیں اقسام یہ قسم کی جمع ہے اردو میں قسمیں آتا ہے اردو میں قسمیں استعمال کرتے ہیں اور اقسام بھی استعمال کرتے ہیں ہاں دیکھیے پہلی قسمیں انہوں نے بنیادی قسمیں چار قسمیں بیان کی ہیں جیسا کے اوپر ہاں وضاحت ہے اس کی قولی حدیث وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا کہنا آپ کا بیان موجود ہو آج جو حدیث پڑھے ہیں وہ حدیف کالی ہے کہ فیلی ہے کون سا بتائیں گے قولی جی کالی حدیف ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پر کیا لفظ آیا ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کالا کس سے ہے قول سے ہے قالا کس سے ہے قول سے ہے تو یہ کون سی حدیث ہوئی قولی حدیث ہوئی اور جس میں کوئی صحابی بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس کو حدیث اس حدیث کو کیا کہیں گے فیلی, فیلی حدیث کہیں گے جیسے ارے کوئی حدیث بیان کیجیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حبت عش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے یا داہنی طرف سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے تو یہ کیا کون سی حدیث ہو گئی فیلی, بیلی بیلی فیلی, حدیث, فیلی حدیث ہو گئی ہاں؟ تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کو چار زہر کی چار رکاتے پڑھا کرتے تھے یہ ساری قولی فعلی حدیث ہو گئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں کیا کر لیا کرتے تھے اپنی ازار اپنی اپنی تہبن کس لیا کرتے تھے کمر کس لیا کرتے تھے تو یہ سب فعلی حدیث کی مثالیں ہیں اولی اور فعلی سمن میں بات آ گئی فیل کس کو کہتے ہیں عمل کو جو کرتا ہے ہم؟ اردو میں بولتے ہیں ہاں؟ افعال بولتے ہیں ہاں ان کا فیل صحیح نہیں ہے اردو میں بولتے ہیں فیل صحیح نہیں ہے ہاں؟ اچھا اچھی کسی کے اچھی, کسی کے کیریکٹر اچھے نہ ہو تو بولتے اس کا فیل صحیح نہیں ہے ہم؟ اور اسی سے فائل لفظ آتا ہے کرنے والا کوئی کام کرنے والا ہم؟ تو یہ فعلی حدیث ہو گئی تقریری حدیث وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا مذکور ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کسی فیل کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو اس کی مثال میں نے ایک درسے میں پہلے درسے میں دیتی اس کی مثال جلدی سے بتائیے جی فجر کی نماز کے بعد فجر کی سنت دو سنتیں ایک صحابی پڑھ پڑ رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ دو دو بار تم فرض ادا کر رہے ہو کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی جو سنتیں ہیں اسے یا سنت ہے اسے نہیں پڑھ سکا تھا تو ان اس کو میں ابھی پڑھ رہا ہوں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, کیا نہیں خاموشی اختیار کی اسی کو کیا کہتے تقریری حبیب تقریر سے آپ کو میں قریب کر دوں تھوڑا سا اردو میں ایک لفظ ہے کرار قرار پا گیا سکون پا گیا یعنی گویا کہ جو عمل وہ کر رہے تھے اس پر ان کو قرار دے دیا باقی رکھا سمجھ گئے جی اور شمائل نبوی سے وہ حدیثیں مراد ہیں جن حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے اطوار آپ کے آدات اب سب جو ہے جمع جمع استعمال کر دیا ہے اخلاق تو اردو میں استعمال ہوتا ہے آدت عادت کی جمع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا, آ, کیا عادتیں تھیں آپ کی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ, کہ بدنی اوصاف ہوں اوساف بدنی اوصاف جس میں اوساف مزکور ہوں صاحب صاحب آباد بیان کریات صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اس طرح تھا قد اس طرح تھا رنگ ایسا تھا آپ کا دست مبارک ایسا تھا آپ کی پنڈلی مبارک ایسی تھی آپ کے بال منہ مبارک ایسے تھے اس طرح سے اس طرح کے بیانات کو سیرت یا شمال محمدی کہا جاتا ہے اب پانچ منٹ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے سوالات کے لیے صلی اللہ تعالی خیر خلطی محمدی والا علی وساب ہمارے نسر اللہ بھائی کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ شیخ مختار احمد صاحب مدنی حفظ اللہ تو اللہ نے انہیں یہ اعلان کرنے کے لئے کہا ہے کہ منگل کا جو ہفتہ واری دس کلاس میں ہوتا تھا جس میں